الله اكبر الله اكبر والسلام والسلام وعلى سيدنا رسول الله تميل بدل ضعوا بالله من الشيطان اودين بسم الله Salam al-salamu alaykum. جام جناب محمد رمضان سدکا مدیم مجالس و کا مقصد عمل مہربانی علیہ آپ سب ایسی ایسی جن, दर, در, در اپنے دین ایمان گل کرایا دوستو مسلمان, دستو دستو دستو <مسلمان دستو دستو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 ایمان اور امل اسلحا اور انسان بنتا ہے جدوان ورنہ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 اے اے جن no نظام جانے جانے انہوں دیا تہار نظام علیہ وسلم یعنی حضور سید <tahrad> عالم آپ کا مبارک قانون اور مزدور حیات یہ ایسا لا سوال حیات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 بندیا کم عمل خراب ہوے نا کوئی بندہ بہڑے کم کرے نا کسی نال جھوٹ جا بولے آندے پتا کی نے ہے بئیمان بندہ آخر کسے دی کوئی عزت لٹیا آدھے بڑا بئیمان آدمی بھائی او کم بہڑا کردا ایمان دی نفی کردے جاندے جی ہے بےمان یہ مطلب اصل شہ ایمان ہے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 منہ حضور دے ہزور نو دعا دیں گے منہ سڑ جائے اصا صرف دعا دے سکنے تے مدنی دن دے من تو جہاں صرف آکا نام دار گلام نو دعا دن جو نہیں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 چلتا چلتے گورنمنٹ کا غلام چلتی لاکنا سبحان تو مسلمان بیو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 ہسے مسکرا کے پھر سو گیا حیران ہو گئے تھی نواندہ گسل دھ کے بہریا مسکرا کے پھر سو گیا پوچھا رات کی یارو قسم سی جنا چر راوی نہیں ہوگا چسنا نہیں جدو میرا دنیا تو تر تا نسا لو الملائکہ مل پھر مومنٹ فرشتے آن کے خوشخبری دے جنتی آؤ اپنا مقام جنت ویکھ لے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 حضور سرکار کی امت پر امترس طرح ایک نوجوان خطے دے گیا کے گہرا ہس کے سو گیا فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا سی میری امت اند بندے ایسے کے اندر انج دسے ہون گے جڑے مرن تو بعد بھی خوش ہس کے واؤن شرح سبور فی حال ول والقبور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 میں بنیا چنگی شہدے کو اب تو یہ بڑے گی معلوم ہوا پہلے دے شہر فخر کرنے والا کام ہے جڑا فخر اس نام مراد برادری دے لگی تو نہ لگی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 سرکار نے فرمایا خبردار ادھر حضور سرکار چپ کرا رہے ہیں رب کا قرآن اتریا محلہ کہنا اتنے فرمایا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 کٹے ہو کے باوے سات ہوا دس ہو سو ہوجا ہو بادشاہ چن باقی سارے چپ کر کے بادشاہ مل یہ طریقہ کہا کرام اپنا بادشاہ سی اکبر سرکار کیون چ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 غیران دی کیتی وے, عبادت میری پاک کرنا تین پتا نہیں تو بڑی غیرت مند آئی غیر دی عبادت جوارا جو نہیں کرتے اویں غیر دی تات بھی گوارا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 اوڑو ن مونج کٹی چیچے یہ اے ایڈو کلین زلفیا ہوں ایمان نال نسو دیکھو رابطے تو نہیں اگر کافروں کی یادو نسارا کے کسی گروہ کی بات مانو گے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 نہ خدا رباز دے نہ رہے ہر اندر کٹالا سیل ہی نے سکتے کریں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 میں دے پیر زبان تے چپ دی موہر کیوں نہیں بچا نہیں ہود وانگو علی شاہ گورن بھی وانگو رات بولے ہا جو کھلیا کڑائی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 خچ ہو گیا زلیل ہو گئے سر اس ابراہیم یا آٹا کوئی نہیں پڑتا تگلش پڑھی نہیں تٹا دے کو اپنا تجا کی کیوں ابراہیم سن کو یار انگریز سن یار خدا دے سن اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم اسلام مورچا کنڈ کیا مو مارے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 جو روٹی پہ پکی ہے ماجرا یہ سونا چاہے رب کی ریت بھر رہی ہوں ریت کو اچھا اچھا بڑھائی بلا نمرود کہتا تھا سکتا میرا کرو اور امریکہ کہتا ہے سیاست میری معاملات میرے تعلیم میری یہ تمام اطاعت میری کرو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 اٹھا قانون لہوا اٹھا مسلم ہے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 نہ فرشتے نا نا ہے نہ خدا ہے نہ قرآن خلاسا نکلتا اسلام ظلم تعلیم منگی دوسرا ایسا جو اسلام جیسی دولت کو کیا سمجھنے لگ پایا ہاں میں شادت کروں کراں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 کو بے شور آخنا اسلام کو بے شور رکھنا تہذیب کو شور آخنا اسلام دی تہذیب کو بے شور آخنا خود اسلام کو بے شور وہ دیکھتا بن وہ چی پی کھڑی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 <divorce> <میشا> دی دی بھیاں تیار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 گھر والے مرضی لہا رکھ لو گیڑے والے مردی چڑھا گئے گول ڈنگے رہتے جو مولوی اتنا بندے نہیں مار سکا اتنا سائنسدان پار کھلا جو امریکہ کے سائنسدان نے ہیرو شیما دے سیما جاپان دے اتنے جو بم مارا ہے تو تیئیس کروڑ مولوی او سرکے نہیں دے سکیا جہریز میں مولوی آپاس پڑی چلنا خدا مولوی مولی خدا اگریزوں نے خدا مرادو مولوی, خدا مولوی, نا خدا. نا خدا. مرادو مولوی اپنے سرکے بنا اگریزوں نے خدا بھی بنا چھوڑا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 दरवाजा खुलिया हो शाओ मैं कोल हाजिर सी बनी नरसाते कम इंसाफ देना एक दे रात जो बड़े बंदा रुके हाथी रात का वेला हुई महमूद दरवाजा खोलते बैठे बैठे महमूद के कोल पहुंचे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 میں نے پانی گھر پانی گھر کچھ دیر سونا پانی کیوں مے پیوا کیوں بچا وے پر میں ہی واسطے بچھا نہیں مت فرے جگہ ترس پیا انساف چ فرق پہ آرداشت نہ سونا پانی کم گئی میں نہیں واسطے منگ میں جگن میں شکایت لاتے آیا ہاں میں آخیا ہی پانی موہ سا جتنے تک انصاف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 نظام کوئی ملہ نہیں بنا سکتا نظام رسول بناتے ہیں اور وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق, مطابق بناتے ہیں بلا افرے میں سارے سر سے صحیح موجود ہر دودا کہیں کافر کو آتھ نظام دے دو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 میں پھر اگلے دن آخیا میں ہاتھ جوڑنا خدا جان چارے چاند میں خراب زمین چنگی اصل زمین تے اپنے رسول کے غلام بن کے گزار کر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 اللہ مقبال کی کلو آرسی کار کا پیتی ہے کہ نہیں تو سیا آتے نے کار کا پھیتی لنکا لنکا ہے سبان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 میں روج رب کا نام ہی نام نہیں لگا دیتا پر نہیں رب آتے مردور درخت دن نام تو لگ ہی کتاب شرا لکھنے والا ایک دال نشیم دوسرا ڈاکٹر غلام چلانی مخدوم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 میں سے پھٹک گمراہتی تھا سکور والے کبرات میں پور اعلی تعلیم لینے کے لیے کہاں گا بکری نا مراد چھوٹے آدم پھٹک کر گیا تو نتیجہ یہ نکلا میں انسان مسلمان سے دور پی کر میں آدمی بھی اقبال آپ کی میں کو بے خصوصات بنے خیرا ن سکا مجھے جلوائے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 بندہ بھی نہیں فرجونی یار بندہ نہیں کو جانوری خدا دی قسم اپنے پیو ماں پچھانا منچ جو کڑی ہوگی دی نہ دی من چوڑ بڑی ہوگی کٹی بھی پچھا نہیں کھلتی اما سال میں خدا دی قسم کر کے آتا ترقی والی رن کڑی ہوگی نہ